مدن عبده و رسوله الله عليه علیہ وسلم فقال الله تبارک و تعالیٰ تلقرآن المجيد والفرقان الحمید اعوذ فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفسه و نفسه وما امرو الا لیعبداللہ مخلصین لہو الدین وقال جل وعلا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم حیس کی طرف سے پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں ان کا یہ ظہم بادل ہے کہ دین کی تعلیم ہو امامت ہو خطابت ہو درس و تدریس ہو پڑھنا پڑھانا ہو یا دینی امور میں سے کوئی بھی معاملہ ہو اس پر اجرت لینا وہ جائز اور درست نہیں ہے اگر اجرت لے لی جائے گی تو اس کا اجر اور ثواب ختم ہو جائے گا اس کے بارے میں وہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے وہ دلائل جو انہوں نے کتاب کی شکل میں اور اپنے مضامین کی شکلوں میں لوگوں کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں ان کا محاکمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن مفت اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف تھا پہلے اس کو سمجھ صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو دم کیا چالیس بکریاں اس کو دم کی حصرت کے طور پر دی گئی اور وہ کچھ لوگ تھے کہنے لگے کہ چلو اب یہ اجرت ملی ہے تو آپ اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں وہ کہنے لگا کہ نہیں پہلے اس کے بارے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک اصول قانون اور قاعدہ بیان کروایا آپ نے ایک ساتھ سنایا اناپا علیہ اجرا کتابوں کا وہ تمام تر پیشے تمام تر کام تمام تر امور جن پر اجرت لی جاتی ہے ان سارے امور میں سے کتاب اللہ یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پر اجرت لی جائے اگر کوئی معمار ہے مکان تعمیر کرتا ہے کوئی مکینک ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے کسی بھی پیشے میں وہ اگر اجرت لیتا ہے تو ان تمام تر پیشوں میں سے ان تمام تر امور میں سے اجرت کا سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس چیز سے درست ہونے کا فتوا دیا تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا وزری بولی محکم سہمن تمہارے لیے یہ چالیس بکریاں جو تمہیں دی گئی ہیں یہ لینا جائز اور درست ہے اب میرا بھی اس کے اندر حصہ رکھو یعنی فتوا دینے کی فیس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح کی یہ مختصر اور جامع بات ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم پر دم کرنے پر یا دینی امور پر اجرت لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اس کو جائز اور درست قرار دیا اور کرارتوا لینے کی فیس حیث اور حصہ بھی اپنا طلب کیا ہے فرمایا میرا اس کے اندر سے حصہ رکھو مجھے بھی حصہ دو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے خیر اب اس موقف پر جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ تقریباً پانچ چھ اعتراض ہیں تو ان کو ہم انشاءاللہ شاء دیکھتے ہیں سب سے پہلا اعتراض وہ یہ ہے کہ اجرت لینا اخلاق کے منافی ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وَمَا اِلَّا اللَّهَ لَهُ الدِّينَ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور دینی امور جتنے بھی ہیں چاہے وہ خلافت ہے نظامت و امارت ہے مسلمانوں کے اندر قضاء اور فیصلے کا کام ہے چاہے وہ دین اسلام کی تعلیم ہے قرآن مجید فرقان امیر کی تعلیم ہے یا امامت ہے خطابت ہے درس و تدریس جو بھی دین اسلام سے ریلیٹڈ اور متعلقہ جو کام ہے یہ سارے کے سارے عبادت کے زمرے میں آتے ہیں تو ان میں اخلاص شرط ہے تو اگر اجرت لے لی جائے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا صاحب کے اسی اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو بیان کیا ہے ان نمل احمد اعْمالُ, <بِالنِّيَّات> اعمال کا دور نیتوں پر ہے وہ ان مالی کل نہیں میرے بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی اگر کوئی درس ودریف امامت و حصابت پذا نظامت وغیرہ جو اسلام کے شعبے اس کو دیے جائیں جس کام پر اس کو معبور کیا جائے اگر وہ اس کی اجرت لے لے تو پھر اس کا اذر ختم ہو جائے گا یہ ان کا پہلا اعتراض ہے لیکن یہ اعتراض بالکل باطل اور فضول سر ہے کیونکہ اخلاص اور نیت کی تعریف وہ ہے القراض متوجہ نہ مرباط اللہ وم کثال رکنی کہ کسی جیل کی طرف بندہ اپنے ارادے کو متوجہ کرے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا حضری کے لیے اور پھر اگر اس کے اندر کوئی غرض جو شرح ظاہر ہو وہ شامل ہو جائے تو اخلاق ختم نہیں ہوتا ہے دیکھیے اللہ کھانہ تعالیٰ نے حاجیوں کو کہا حج کرنا اس کے اندر اخلاص شرط لگائی ہے جتنی بھی عبادات ہیں سب کے اندر اخلاص شرط ہے لیکن ہر عبادت میں اخلاص کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے اور عبادت کے واجب اور فرض ہونے کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا صاحبہ زیادہ پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں کے لیے فرض ہے منی فطا آگ سبیلا جو راستے کی سطح اور طاقت رکھتا ہے اخلاص کو اللہ نے سب سے مقدم ذکر کیا ہے لیکن اس کے ساتھ, ساتھ اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کا فضل تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی آدمی پاکستان سے حج کرنے کے لیے سعودیہ جاتا ہے اور وہ ساتھ حج کے دوران حج کے ایام میں وہ تجارت بھی کر لیتا ہے خرید و فروخت بھی کر لیتا ہے وہ اللہ کا فضل رجف وہ کما لیتا ہے نہیں کہا چنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اب حج کرنا عبادت ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ اگر وہ مال بھی کما لے تجارت کر لے کاروبار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ سبحانہ بنا ہوا تھا حالانے بڑے وادے لفظوں میں بتا دیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دینی امور پر اجرت لے لی جائے تو اس سے اخلاص ختم نہیں ہوتا اللہ تعالی سے سواب کی نیت وہ بھی موجود ہو اور ساتھ ساتھ اگر کوئی اجرت لے لی جائے اخلاص پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے پھر اسی طرح جو لوگ اجرت لینے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خود ہی ادا دے دے تو کن امام صاحب امامت کروائے آپ کے مسجد میں خطبہ دے درس قرآن و حدیث دے مسلمانوں کے قاضی اور جج بنے لیکن ونیفہ ان کے لیے مقرر نہیں ہونا چاہیے ہاں لوگ اگر اس کو کچھ حدیہ تحفہ اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی ہدیے کو اور ہبے کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں حالانکہ اس کو ہدیہ یا توحفہ کہہ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل ابن القمیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا اور عامل بنا کر بھیجا زکوات کا مال لے کے آئے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کے پڑھے لگے یہ آپ کی زکات ہے جو لوگوں نے دی ہے اپنے مالوں کی اور یہ چند ایک توائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کرنے فرمایا ہاں یہ اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہتا پھر میں دیکھتا کہ کون اس کو تحفہ دیتا ہے اس کو توحفے بہایت جو ملے ہیں وہ کیوں دیے گئے ہیں کیا یہ عامل بن کے گیا ہے گلول اگر ہمارا کوئی عامل وہ جائے اور لوگ اس کو ہدیا دے توحفہ دیں وہ غلول ہے دھوکہ ہے اور خیال ہے رشوت کو توحفہ کہہ دینے سے اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بات نہیں لیا تو اگر اجرت لینا ناجائز ہو تو پھر ہدیہ لینا بھی ناجائز ہی ہوگا کیونکہ ہدیا لوگ اس کو کیوں دیں گے اسی کام کی وجہ سے ہی دیں گے نا دینی امر کی وجہ سے ہی دیا جائے گا تو دینی امر کی وجہ سے اجرت نہ اور ہبیا جائز فرق صرف اتنا ہے کہ اجرت کا نام ہبیا رکھ دیا ہے باپ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ خال کرے پھر اگر ذرا غور کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ بھی جو اجرت لینا منع کرتے ہیں اندر کھاتے یہ بھی اجرت لینے کے قائل ہیں لیکن نام بدل کے نام ہٹیا رکھ دو تو جائز ہے یعنی اندر کھاتے یہ بھی اجرت لینے کے قائل ہیں اور ظالموں نے بڑی بڑی مسکتیں اجاڑ کے رکھنی ہیں یہ کتنا کھڑا کر کے کہ یہ لو جی ہم ایسے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے جو تنخواہ لیتا ہوں پراپے ٹھنڈا کر کے امام صاحب کی چھٹی کروا دی مؤزل کی چھٹّی کروا دی خطیب کی چھٹی کروا دی پھر نہ ادھر کوئی جماعت کروانے والا ملتا ہے نہ خطبہ دینے والا ملتا ہے نہ ٹائم پہ کوئی اڈانس دینے والا ملتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے مرتبہ حیران ہو جاتی مقصد دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہے پھر اسی طرح اگر اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اجرت مزدوری دوسرا معنی ہوتا ہے اجر و ثواب تو جو اجر و ثواب ہے وہ تو لوگوں سے لیا جا ہی نہیں سکتا وہ تو صرف اللہ رب العالمی نہیں دے سکتا ہے اور اجرت وہ لوگوں سے لی جا سکتی ہے اور لوگ دے بھی سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھے تجارت کرنا یہ خالقطن دنیاوی کام سمجھا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعالیٰ پرواتے جامعات آتی ہے اتاجر الامین رام فراط البارہ سچا امانت دار جو تاجر ہے وہ اللہ کے فکیر نیک مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوگا سارتی تجارت رہا ہے دنیا کما رہا ہے لیکن اس کے صادق و امین ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کو اجر بھی مل رہا ہے یعنی اجر اور اجرت دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو اجر سے محروم نہیں ہوتا اضر علیحدہ چیز ہے اور اجرت علیحدہ چیز ہے دوسرا اعتراض وارد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کا تذکرہ کیا فرمایا ہے ما علیہ من میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا اور کہا ہے قل ما من کل ماسال کا اگر میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں تو وہ تمہارے لیے ہے ان عجریہ اطلاح اللہ میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ اجرت لینا جائز نہیں لیکن یہ اعتراض بھی پہلے اعتراض سے بھی زیادہ کمزور ہے کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے بات کو غور سے سمجھے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے اور اگر تم دے دو تو پھر یہ تو نہیں کہا کہ پھر بھی نہیں لیں گے مطالبہ کرنے کی رسی کی ہے اجرت لینے کی رسی نہیں کی اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم نہیں لیتے کوئی اور لیتا ہے تو لے اور مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے اس کی پانچر سو روپیہ فیس ہے سیکنڈ فیس اس کے پاس ایک گھڈا چلا جاتا ہے دوائی لینے کے لیے وہ کہتا ہے جی میں آپ سے فیس نہیں لیتا ٹھیک ہے مرضی ہے اس کی نہ لے وہ نہیں نہ لیتا اب اس کے نہیں نہ لینے سے یہ تو نہیں کہ مطالبہ سے لینے کیا تو اس کا یہ مانا نہیں کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا کھاتا اس کا نہیں تم سے نہیں لیتا ٹھیک ہے اوروں سے لے لے گا پھر مطالبے کی نفی ہے قبول کرنے کی اور لینے کی نفی نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت الفرقان کے اندر فنوایا ہے گلم اجرن میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہاں اللہ علا رکھتی سبھی لا اور تم میں سے جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے مجھے کچھ دے دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے یہ اس کی مرضی ہے بات تو بڑی باتیں ہو گئی کہ انبیاء نے کیا کہا ہے کہ ہم مطالبہ نہیں کرتے ہم مطالبہ نہیں کرتے اور اگر کوئی دینا چاہے تو کیا دے دیں منسا اہدا ہلا رسی چلی گا کوئی ارد نہیں اس میں اور پھر مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مطالبہ بھی کیا ہے ایک تو آپ نے شروع میں جو حدیث سنی ہے صحیح بخاری کے والدین اور مایا بولی محکم صاحمہ مجھے بھی حصہ دو اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر مالے گنیمت میں سے خبر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جہاد میں جائیں چاہے نہ جائیں اصول یہ ہے کہ غنیمت کے مال میں سے حصہ اس کو ملتا ہے جو جہاد میں شریک ہوتا ہے جو شریک نہیں ہوتا اس کو حصہ نہیں ملتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ چاہے جائیں چاہے نہ جائیں پانچواں حصہ خمس والے غنیمت میں سے وہ نبی کو دیا جائے گا باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے بالم ان غنیم تم ان جان لو بھی غنیمتیں تم حاصل کرتے ہو تو ان اللہ مساح ال رسول اللہ رسول کے لیے پانچواں وقت عبد القیس بحرین سے آیا کہاں مدینہ اور کہاں بہرین جب جانے لگے تو نبی اسلاق اسلام نے ان کو چار کام کرنے کا حکم دیا چار کاموں سے منا کیا جن کاموں کا حکم دیا میں میرے سب سے پہلا کام تھا اللہ واہ کا الا شریف پر ایمان لائیں پوچھا تمہیں پتا ہے بل ایمان ولا ہی اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے وہ کہنے لگے اللہ و اعلم آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رشالت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو وہ ان سے ملنہ ملو اور مالک نیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو کہاں بحرین کے لوگ وہ جنگ کریں جہاد کریں غذبہ کریں اگر ان کو غنیمت ملتی ہے تو پانچ ماہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا نبوت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور نبوت کے بعد آپ کے خرچے اخراجات کہاں سے کھولے ہوتے تھے یہ صحابہ کرام آ کے لے کے جاتے تھے آپ کو کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے کوئی کھجورے لے کے آ جاتا ہے کوئی کچھ توحفہ دیتا ہے کوئی کچھ چیز دیتا ہے پھر جب جہاد جاری ہوا مقرر حصہ کر دیا معنی قنیمت میں سے خوش پانچواں اور اللہ نبیر اثرات نے رو ہی میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے اللہ نے نگار دیا اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صن تعلقی جی ان کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ امامت اور خطابت کی تنخواہ نہیں لیتے تھے کسی سے بھی ثابت نہیں حالانکہ بیچاروں کو پتا ہی نہیں امام کون ہوتا تھا امیر المینین مرکزی امام امیر المینین خلیفت المسلمین علاقے کا گورنر علاقے کا ناظم وہ مسجد کا امام اور مسجد کا حکیم ہوا کرتا تھا بکر رضی اللہ تعالیٰ علو تجارت کیا کرتے تھے اور جب خلافت کے منصب پر فائد ہوئے کاروبار کرنے لگے لوگوں نے کہا اگر کاروبار کرو گے تو خلافت کو کون سنبھالے گا رہنے دو کام کو روزینہ انہیں دیا جاتا بیت المال میں تنخواہ مقرر کی وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ علہ کی اس کام کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں یہ امور دین نہیں ہے اور یہی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رسناط اسلام کے نائب اور خلیفہ ہونے کی بنا پر امام بھی ہیں خطیق بھی ہیں اور حاکم وقت بھی ہیں تنخواہ رہے ہیں امور دین پر اجرت لے رہے ہیں اب بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے عثمان بنے حیدر بنے رضی اللہ تعالیٰ سب کو بیت المال میں سے تنخواہ دی جاتی تھی عامل مقرر ہوتا اس کو بیت المال میں سے تنخواہ دی جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علم نے ایک عامل کو مقرر کیا اور عامل کو مقرر کرنے کے بعد جب اس کا کام مکمل ہوا وہ آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علوم مہین تھے ان کو کچھ وحیفہ دیا کچھ تنخواہ دی تو کہنے لگے میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے تنخواہ لینے کے لیے نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ہاں جو تُو مجھے کہہ رہا ہے میں نے بھی یہی کہا تھا ابھی اصلاح اسلام کو لیکن آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ نہیں ایسا کام نہیں کرنا ماں اور سیتا سرافر کا خود ہوں اور جو تجھے اپنے آپ دیا جا رہا اس کو لے لیا کر اس کو اپنا مال بنا دیا جاتا تھا یہ مسلمانوں کا کام تھا نا دینی امر تھا وریفا دیا جا رہا ہے سارے کے سارے لوگ جو مسجد کے امام اور خطیب ہوتے تھے وہ صرف امام اور خطیب نہیں ہوتے تھے وہ حکومت کی طرف سے نامزد مقرر شدہ عامل ہوتے تھے گورنر ہوا کرتے تھے اور ان کو بیت الواز سے تنخواہیں ملا کرتی تھی اجرتیں ان کو دی جایا کرتی تھی تو اپنی جہالت اور لاعلمی کی بنا پر یہ خام خاصا انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے پھر چوتھا اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری کسی حدیث پر جو سب سے پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ان حقاف تمہارے اجر الکتاب اللہ یہ حکم آپ وسلم نے ایک مخصوص کام پر یعنی دم کرنے پر دیا تھا ورود اس کا کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ بات فرمائی دم کرنے پر تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دم کرنے کی ضرورت ہے نا جائز ہے تو باقی چیزیں تو یہاں پر تھی ہی نہیں کو سطح گرود پر ہی محمول رکھا جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انداز بالکل غلط ہے کیونکہ اصول ہے ازرا کو بھی امو میں لفظ اعتبار لفظوں کا ہوتا ہے اسباب کا اعتبار نہیں ہوتا اگر سببوں کا اعتبار کرنے لگ جائے نا تو قرآن کی اتنی بھی اچھے ہیں یہ ساری وہ مکہ کے مسرتوں کے لیے ہی ہیں نا یہ صحابہ کرام کے لیے ہیں یہ مدینے کے یہ عیسائیوں کے لیے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں اگر اخباب نزول اور مرود کا اعتبار کرنا ہے پھر تو ہم سارے آزاد ہو گئے اعتبار کیا جاتا ہے الفاظ کا کہ الفاظ کیا ہے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے بارے میں نہیں کہے مطلا پن ہیں جن جن کاموں پر بھی اجرت لینا جائز ہے ان کاموں میں سے سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے تو لہذا یہ اعتراض بھی بالکل فضول ہے پانچواں اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس آدمی کے گنا کا بیان جس آدمی نے قرآن مزید کے ساتھ ریا کاری کی یا اس کو کمائی کا ذریعہ बनाया یا کوئی گنا والا کام کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری بھی قرآن پر اجرت لینے کے قائل نہیں تھے حالانکہ بے کو بات سمجھ ہی نہیں آئی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البو کے اندر باب باندھا ہے باب, باب, مازال. مازال. باب ما احیاء الكتاب وقال ابن عباس رضی اللہ تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے جس میں بیان کیا ہے کہ دم کرنے کی فیس اور تنخواہ دی جا سکتی ہے اور ابن عباس نے لگی رخلاط اسلام کی حدیث روایت کی ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لینا جائز ہے تو اس باب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لینے کے قائل سے امام بخاری رح اللہ اللہ اور وہ باب جو انہوں نے اعتراض میں پیش کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس میں امام صاحب فرماتے ہیں من راہ جس آدمی نے ریا کاری کی جی قرآن قرآن پڑا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ریا کاری کے لیے قرآن پڑھنا نجائز ہے غلط ہے کوئی بھی عمل ہو ریا کاری کے لیے ضائع ہو جاتا ہے پھر ریا کاری کر کے لوگوں سے واہ واہ کر وا کے داد لینا اور پیسے وصول کرنا یہ بھی غلط ہے ریا پر داد وصول کرنا اور لوگوں سے پھر پیسے لینا بالکل غلط ہے ہم نے کبھی اس کو جائز کا ہے اور وہ آجانا بھی ہی یا گناہ والا کام کرتا ہے ہاں قرآن کے ساتھ گناہ والا کام کرنا بالکل نہ جائز اور غلط ہے تو اس بات کا وہ ہی بیچاروں کو سمجھ نہیں آیا چھٹا اور آخری یہ تراج جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نے قرآن میں فرمایا لا کچ کروں کی آیا تھی سمن کلیلا میری آسوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو پہلے رونا روتے رہے ہیں سب کا اور اب کلام کے شاک و کو بھول گئے یہ آئے اور یہ خطاب تو بنی اسرائیل کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا <تصفح> بنی اسرائیل, نعمتی, نعمتی اللہ بول وہی پل محا وَلَا وَلَا <فَلِيلًا> اے جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو اور جو میرا وعدہ ہے وہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہاؤں گا مجھ پہ ہی ڈرو اور جو میں نے تم پر نازل کی ہے کتاب قرآن مرید فرقان حمید وہ اس کتاب کی جو کتاب تمہارے پاس ہے تو راتو اس کی تصدیق کرنے والی ہے تم اس قرآن کے کاخر اور انکاری نہ بن جاؤ اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو آیت پوری پڑی جائے تو گسلا وادے ہو جاتا ہے یعنی حق بات کو چھپا کر حق بات کو چھپا کر حق بات چھپانے کے علم دنیاوی مال اور لالچ حاصل نہ کرو ہاں ہم بھی کہتے ہیں جو امام اور فطیب حق چھپاتا ہے مسجد کا متولی سگریٹ جوش ہے سگریٹیں پیتا ہے مثلاََ اور قطیم صاحب سگریٹ پینے والے کے بارے میں کوئی اگر بات آئے تو وہ دائیں دائیں کر جاتے ہیں کیوں کہیں مجھے چھٹی نہ کروا دے اور یہ غلط ہے ناجائز ہے حق بات کو چھپایا ہے صرف دنیاگی گرج کی خاطر ناجائز ہے لا تشتر وہ بھی آتی خبر خلیلہ اور پھر کا ایک مان اللہ نے قرآن میں خود متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب جنہیں کتاب یہ سمن الخلی فضل اللہ کا ان لوگوں کے لیے عناقت ہو جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سمن الخلی تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید دنیاوی منصیات حاصل کرنے کے لیے کچھ احکامات بناتے ہیں کچھ باتیں تحریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ این کتاب اللہ ہے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے باتیں کھڑی بنائی اور اس کو دین کہا اس کو کتاب اللہ کا نام دے لیا سبئی اللہ مما کا سبق یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے سب اللہ جو یہ کماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے تو مسئلہ وادے ہو گیا کہ اللہ کی ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا کیا معنی ہے اور اگر اس کا معنی اجرت لینا ہوتا تو نبی رسرات اسلام نے بھی تو فرمایا ہے وزر مسئلہ بتایا نا فتوا دیا کہ یہ اجرت لینا تمہارے لیے جائز ہے اور پھر کا مطالبہ بھی کیا تو فتوا دے کر فتوے کی فیس لینا اگر اللہ کی یاتوں کو بیچنا ہے تو کیا نبیر اصلاح و اسلام نے معاذ اللہ کی یاتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچا تھا ہرگز نہیں سکر میں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کی یاتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا معنی ہی اور ہے اور انہوں نے بنا کو چھوڑ دیا ہے پھر اسی طرح ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو کے طور پر ایک एक کمان دی گئی تو نبی اللہ صلاح والے سرمایہ یہ آگ کی کمان ہے اس نے کچھ تعلیم دی تھی کتاب اللہ کی سرن بہتی خبرا کے اندر یہ دش آتی ہے تو یہ روایتی سنتن ذیف ہے تو اس کو پیش کرنا ذوق ہے علم و اقل کی ذریع ہے اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ پھر میں قیامت ایسا زمانہ آئے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے یسا عجا لونا ہو کہ اس قرآن پڑھ کے وہ دنیا چاہیں گے اور آخرت نہیں چاہیں گے یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد نیکی اور سوال کمانا نہیں صرف اور صرف دنیا کمانا ہے تو یقیناً ایسا کام نہ جائز ہے ہم نے کبھی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ قرآن بندہ پڑھے دین سیکھے سکھائے اور مقصد اللہ کی رضا اس کے اندر حصول کا مقصد اس کے اندر نہ ہو اللہ کی رضا رضامندی کا اصول وہ مقصود نہ ہو مقصود صرف دنیا کمانا ہو دین سیکھ کر بالکل نہ جائے جب اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور ساتھ ساتھ اگر دنیا بھی بندہ کما لے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تاج گا لا ہو والا یا تاج ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن کرتا ہے اور یہ دینی تعلیم ہے تو تعلیم و تعلم اس پر اجرت لینا کوئی حرج نہیں اس میں دینی امور میں سے کوئی بھی معاملہ ہو اس پر اجرت لینا جائز ہے ذات سارے کے سارے ان کے باطل ہیں اللہ سبحانہ و ہوا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ لے اور عمل کرنے کی توفیق توقیقے جمع علیہ اللہ تعالیٰ